ع نبی اللہ وعلا آلیکہ یا نور اللہ سنونے ابن معاجہ صفا نمبر پینسٹھ فرمان مصطفی مسلمان جب تک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 میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بارہویں شریف کے خصوصی سلسلے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں سنی ایمانک جی شراک کے دول دور شے اصرار کے <کیجئے> دولا جنت سلام شب اس میں راج کی رات دلہا وہ فرد جس کی شادی ہو رہی ہو دائم ہمیشہ نوشہ کا مطلب ہے سربراہ نوش بزم جنت جنت کے مجلس کے سربراہ اللہ, اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کا معزہ تا فرمایا اس شعر میں اللہ حضرت نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ ایسا معاوضہ ہے کہ اس معضے کے ذریعے میرے اکالی سلاط وسلام کو اللہ تعالی نے وہ عظمت و مقام عطا فرمایا کہ خلیل و کلیم کو بھی رش آ گیا خلیل کون حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جنا ولی سلاۃ وسلام کلیم کون حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ نبی جنا ولی سلاۃ والسلام میں آج کی رات سرور کائنات کو اللہ تعالی نے دولار امبیا اور ملائکہ کو استقبالی اور براٹھی بنایا جی ہاں بخاری و مسلم میں ہے جب مصطفیٰ جان رحمت معراج کے لیے روانہ ہونے لگے تو سب سے پہلے سید الملائکہ یعنی فرشتوں کے آقا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی علیہ سلام فرشتوں کو ساتھ لیے حاضر ہوئے اور میرے اکالی سلاط اسلام کو غسل کروایا سین اقدس شک کر کے اللہ تعالی کے انوار و تجلیات سے مالا مال کیا اور اس غسل مبارک کو الازورت نے یوں پیش کیا ہودا ہی دے تھے سی فرشتے فرشتے آقا کو جنت کا دلہا بنا رہے تھے اور حصل مبارک میں جو پانی استعمال ہوا اس کی برکات کو آلازرتیوں بتاتے ہیں جو کٹور تارا اب میرے اکال سلاط اسلام کی خدمت میں بطور سواری براق پیش کیا گیا برق سے براق بہت رفتار تھی اس کی یعنی جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں قدم رکھتا تھا ہمارے آقا علیہ و اسلام کا جسم اتحر آپ کی ولادت با عادت کے وقت ہی سے خوشبودار تھا جو ہاتھ ملا لیتا اس کے ہاتھوں سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہتی تھی آقا جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ محکتا تھا اور جب مصطفی جان رحمت مہراج پر تشریف لے گئے تو اب آپ کے جسم پاک سے دلہا جیسی خوشبو آتی تھی جی ہاں حضرت سیدنا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں شب اس جب حبیب خدا صلی اللہ تعالی دولہ بنایا گیا تو اس کے بعد آپ کے جسم اطہر سے دولہ کی خوشبو کی طرح خوشبو آتی بلکہ آپ کی خوشبو دلہن کی خوشبو سے زیادہ نفیس تھی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہم ہی نہیں اعلی حضرت ہی نہیں صحابہ کرام میں بھی شب اسرا کے دلہا کی اصطلاح معروف تھی کہ جب آقا کو دلہا بنایا گیا سبحان اللہ تو ہمارے آکالی سلا تو اسلام کیا ہیں نوشاہ بزم جنت ہیں جنت کی مجلس کے کیا ہیں سربراہ ہیں بڑے ہیں سبحان اللہ میٹ میٹھے اسلام بھائی جنت کی ہر شے پر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کے دروازے پر غور و غلم کے ماتھے پر درختوں کے پتوں پر اللہ کے حکم سے ہمارے اکالی سلا تو اسلام جسے چاہیں جنت دیں جسے چاہیں نہ دیں حضرت ربیعہ بن کاب اسلم کا واقعہ بہت مشہور ہے اہل علم میں مشہور ہے عوام کو بھی پتا ہوگا مسلم و نسائی میں بھی ہے اور المروجم کبیر کے حوالے سے امام منظری علی رحمت اللہ کبی نے ان الفاظ میں روایت کیا سنیے اور ایمان تازہ کیجیے حضرت ربیع بن کاب رضی اللہ تعلن بیان کرتے میں دن کو حضور علی سلاط اسلام کی خدمت کیا کرتا رات آ جاتی تو آقا علی سلاط اسلام کی چوکھٹ پر ہی رات بسر کرتا سبحان اللہ میں یہ سنتا آقا یہ کلمات کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی یہاں تک کہ مجھے نیند آ جاتی حضرت سیدنا ربیہ بن کاب رضی اللہ تعلن فرماتے ہیں ایک دن اکالی سلاط اسلام نے فرمایا سل ربیہ ربیا مجھ سے مانگتا کہ میں تجھے عطا کروں فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آقا غور و فکر کے لیے مہلت دے دیجئے فرماتے میں نے غور کیا تو مجھے یاد آیا دنیا ختم ہو جانے والی شا ہے یہ ختم ہو جائے گی لہذا میں نے عرض کیا آقا آپ سے سوال یہ ہے اللہ تعالی سے میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے دوزخ سے نجات دے جنت میں داخل فرمائے اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی پھر پوچھا اس سوال کا تجھے کس نے مشورہ دیا عرض کیا کسی نے نہیں میں خود جانتا ہوں دنیا فانی ہے جلدی ختم ہونے والی ہے آپ کا اللہ تعالی کے ہاں جو مرتبہ و مقام ہے وہ آپ ہی کا ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں فرمایا اپنی ذات پر کثرت سجود سے میری مدد کرو تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی انہوں نے جو مسلم و نسائی کی روایت اس میں یہ ہے کہ عرض کیا آقا جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے فرمایا اس کے علاوہ بھی کچھ عرض کی آکا وہی کافی ہے سبحان اللہ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعلیہ انہوں نے صرف جنت ہی کا سوال نہیں کیا بلکہ جنت کے ساتھ اکالی سلاط اسلام کی رفاقت کا بھی سوال کیا سبحان اللہ آئیے ہم بھی عرض کرتے ہیں پڑوسی خلد میں تار کا اپنا بنا لیجیے جہاں ہے اتنے احسان اور ایسا یا رسول اللہ جہاں ہے اتنے احسان اور, اور ایسا یا رسول اللہ نوشے بز میں جنت پلا کو سلام ہمارے آکا نوشائے بزمے جنتیں مزید سنیے تبرانی و مقارم الاخلاق میں سیدنا مولا علی مشکل کشاہ علی المرتضا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے حضور پر نور شاہ یوم شاہ غیور علی سلاط والسلام کا معمول تھا جب کوئی سوال کرتا کو مانگتا آک علی سلاط والسلام کو منظور ہوتا تو فرماتے نعم اچھا ورنہ خاموش رہتے کسی پر لا یعنی نہیں نہ فرماتے ایک روز ایک عرابی آیا عرب کا دیہاتی سوال کیا اکالی سلاط اسلام نے خاموشی اختیار فرمائی اس نے سوال میں تکرار کی تو آپ نے تنبیہ کے انداز میں فرمایا یہ عربی جو تیرا جی چاہے مانگ مانگ جو مانگتا ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی سنیے فرمایا ہمیں رشک آیا اور ہم نے خیال کیا کہ اب یہ جنت مانگے گا اس عربی نے کیا مانگا اونٹ مانگا آقا نے اتا فرما دیا زیادہ راہ مانگا عطا فرما دیا پھر سید عالم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عربی کے اور بنی اسرائیل کی عورت کے مانگنے میں کتنا فرق ہے اب میرے اکاسلاط اسلام نے ایک واقعہ سنایا حضرت مس علیہ السلام کا کہ حضرت سعین مساق علی ملا علاء نبی جناب علیہ سلاط اسلام اپنی قوم کے ساتھ دریا عبور کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچے اب جو سواریاں تھیں ان کے منہ ان کے رخ اللہ تعالی نے پھیر دیے اور سواریاں واپس پلٹیں تو حضرت سینا مستق علی اللہ علاء نبی جینا علیہ سلاۃ وسلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ کیا ماجرا ہے فرمایا تم میرے نبی یوسف علیہ السلام کے مزار کے پاس ہو ان کا جسم اطہر ساتھ لے کر جاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو وہ ایک صندوق کے اندر آپ کا جسد مبارک تھا اور اسے وہ دریا میں ڈالا گیا تھا یہ طویل واقعہ مزار کہاں ہے اس کا علم کسی کو نہیں تھا ایک بوڑھی خاتون نے کہا مجھے پتا ہے میں کہا کہ بتاؤ کہا اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گی یہاں تک کہ جو میں آپ سے مانگوں وہ مجھے عطا فرمائیں فرمائے ٹھیک ہے مسلم اسلام نے فرمائے ٹھیک ہے مانگو اس عورت نے کہا میں جنت میں اسی درجے کی خواہش مند ہوں جو آپ کے لیے مخصوص ہے علیہ اسلام سے یہ مانگا حضرت مسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاۃ اسلام نے فرمایا اے خاتون جنت ہی پر اکتفا کر اتنا بڑا سوال نہ کر آو. وہ عورت نہیں مانی بارہا علیہ اسلام ٹالتے رہے اتنے میں اللہ تبارہ و تعالی کی طرف سے وہی آئی جو مانگ رہی ہے وہی عطا کر دو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے بس موسا علیہ سلاط وسلام نے اس عورت کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اب اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے مزار پر انوار کی نشاندہی کی تو حضرت سعین موسا کلیم اللہ علاء نبی جینا ولی سلاط اسلام حضرت سعنا یوسف علاء نبی جینا ولی سلاط و اسلام کا جسم اطہر ساتھ لے کر دریا عبور کر گئے تو دیکھیے میٹھی میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا علیہ سلاط اسلام نے واضح کیا کہ بنی اسرائیل کی خاتون موسا علیہ السلام سے جنت اور جنت پہ ان کی رفاقت مانگی مگر یہ عرابی اونٹ مانگتا ہے راستے کا سفر کا خرچہ مانگتا ہے زیادہ راہ مانگتا ہے سبحان اللہ حضرت ربیہ نے جنت کیوں مانگی میرے اکالی سلاد و اسلام کی صحبت میں جو رہتے تھے تربیتی یافتہ تھے اور عرابی اظارے کے وہ ان باتوں کو نہیں جانتا تھا سبحان اللہ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعلن ہو جم جم کر بارگار سالت میں اسلام پیش کر رہے ہیں گوری بد میں جن شیر زیبو زینت درود دروت کی ہمارے اکالی سولا تو اسلام عرش کی زیب و زینت ہیں عرش کا حسن ہے سجاوٹ ہے عرشی درود عرش والا درود فرش زمین قویب قویب مہک نظر پاکیز گی عرش اعظم پر میرے اکال سلاط اسلام کی جلوہ فروضی زمین پر قدم رنجا فرمانا اور پھر جو زمین کو آپ سے برکات حاصل ہوئی اعلی حضرت اس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے اکال سلاط اسلام شب معراج عرش پر تشریف لے گئے حدیث معراج میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صدرت المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبلیل امین نے رف رف حاضر کیا جو حضور علی سلاۃ اسلام کو لے کر عرش پر لے گیا حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی علیہ رحمت اللہ کبی اشیات اللمعات میں لکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے لیے سبز رف رف بچھایا گیا اس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا پس اس سے نور بصارت خوب روشن ہو گیا پھر مجھے اس رف رف پر بٹھایا گیا جو مجھے عرش پر لے گیا دوسرے مقام پر دیدار الہی کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق مہودی سے دہلوی لکھتے ہیں تحقیقی بات یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و نے اپنے پرورد گار جل و الا کو دو مرتبہ دیکھا ایک دفعہ سدرا کے پاس اور دوسرے مرتبہ عرش کے اوپر حضرت شیخ مجدد الفسانی علی رحمت اللہ الغنی نے مکتوبات میں تحریر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب العالمین جل جلالو کے محبوب اور تمام اولین و آخرین سے افضل ہیں آپ جسمانی معراج سے نوازے گئے عرش و کرسی سے آگے بلکہ زمان و مکان سے بالا ہو گئے ہمارے اکالی سلاۃ اسلام عرش کی بھی سیب و زینت ہیں چنانچہ مدارج و نبوت میں حضرت شیخ عبد الحق سے دہلوی نے لکھا جب اللہ کے حبیب عرش اعظم پر جلوہ فروغ ہوئے تو عرش نے آپ کا دامن رحمت تھام لیا عرض کیا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی کی وہ ذات ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے جمال صمدیت اور جلال احدیت کا مشاہدہ عطا فرمایا میں جلوہ گا ہونے کے باوجود آج تک اس, اس مشاہدے سے محروم ہوں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مجھے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا تو اس کے حیبت جلال سے میں کہاں اٹھا اللہ تعالی نے میری پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا تو مجھ پر حیبت و جلال اور زیادہ تاری ہو گیا جب اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ لکھا تو پھر میری حیبت ختم ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی لکھتے ہیں تیرا نام میرے دل و جان کے آرام و سکون کا وسیلہ بن گیا یہ تو آپ کے نام کی برکت ہے کیا عالم ہوگا اگر آپ کی نگاہ ہے شفقت نصیب ہو جائے آل آل ہمارے اکالی سلا تو اسلام عرش کی زیب و زینت ہیں تو فرش کی تیب و نظرت بھی ہیں زمین آپ کی برکت سے مہک رہی ہے اس میں پاکیزگی ہے میرا کا سلاۃ اسلام کی تشریف آوری ہوئی کائنات میں ہر طرف کفر تاریکی ظلم جہالت کا دور دورہ تھا یہاں تک کہ مخلوق اپنے خالق سے بھی آگاہ نہیں تھی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نور توحی جگمگا اٹھا کفر و جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں میرے اکالی سلاط و اسلام کی تعلیمات سے ظاہر و باطن معطر و دار ہو گئے اور زمین میں بہار آئی ایسی بہار آئی کہ اس کی مثال نہیں ملتی پچھلی امتوں میں اللہ تعالی کی عبادت کے لیے مقامات مخصوص ہوتے تھے مگر میرے اکالی سلاط اسلام کے مبارک قدم زمین پر لگے تو سبحان اللہ کیا ہوا رحمت عالم نے اعلان فرمایا اللہ تعالی نے میری خاطر تمام روئے زمین کو سجدا اور پاک کر دیا یہ زمین کو میرے آقا کی برکتیں نصیب حاصل ہوں اور جہاں میرے آقا علیہ تو اسلام آرام فرما ہے آپ کا گھر مبارک اور ممبر مبارک ہے بخاری شریف میں ہے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اور جہاں میرے اکالط اسلام اس وقت آرام فرما ہیں اس جگہ کی فضیلت اللہ حقبر اس کے بارے میں علماء نے لکھا زمین کا وہ حصہ جس میں آپ تشریف فرما ہیں بالاتفاق تمام زمین بلکہ کابو اور اش سے بھی افضل و اعلی ہے صلو علی الحبیب علیہ